می عام میں صالحات بچارت پر جو عمل کرے گا نیک درا حالے کے وہ مومن بھی ہے اشارت قبول ہے پس نہ ہوگی بے قدری واسطے کمئی اس کے اور ہم اس کی اس نیکی کو لکھنے والے ہیں وہ حرام اللہ کریتن اضال شبو ایک شبو ہوتا تھا کافر کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ان کو اٹھاؤ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو جو مر گئے ہیں ان کو اٹھاؤ تم کیا اس کا جواب دو گے کہ ہمارا دعوی کیا میں اٹھنے کا ہے یا اب ہے اب کا مسئلہ تو یہی ہے فرمایا جتنی بستیاں خراب ہو گئی ہیں وہ ابھی واپس لوٹ نہیں سکتی دیکھو دو مانے کرو جی حرام ان کا منع لازم کرو پہلے لازم ہے اوپر اس بستی کو جس کو ہم نے ہلاک کیا کیا لازم ہے کہ ان حملہ یار جگ تاکی کو واپس میں لوٹیں گے یہ کس صورت میں مانا کیا حرام بنے لازم اور اگر حرام بمانے کرو محال تو پھر لا زید ہوگا ابھی لا نہیں تھا لا یار کا اور محال ہے اوپر اس بستی کے جس کو حالات کیا ہم نے کہ تحقیق وہ لوٹ سکیں یہ کیا ہے محال ہے ان کا لوٹنا اب سمجھی بات یا نہیں دوسری صورت میں لازید ہے اچھا جی حتہ ایز آف ہوتے ہتھیار تخویف ہے اب تو بستیاں نہیں لوٹ سکتی قیامت میں لوٹیں گی اٹھیں گے اور قیامت کب آئے گی جب یا ماجوج پہلے آئیں گے پھر قیامت آئے گی سمجھے جی آ. یہ لوٹنا جو ہے ابھی نہیں ہوگا کب ہوگا یہاں تک جب کھولے جائیں گے یا اب یہاں سے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب آئیں گا یا انگریز آ گئے ہیں کے قریب آئیں گے ایسے میں یہ انگریز منگریز نہیں ہیں یاجوج ماجوج مرزا بھی ہی کہتا ہے کہ انگریز یاجوج ماجوج ہیں اور دجال بھی یہی ہیں اور یہ ان کی جو گاڑییں چل رہی ہیں نا دھواں نکالیں یہ ان کے گدھا ہیں اور دجال گدھا میں سوار ہو نا حدیث پاک میں میرے عزیز آتا ہے کہ پہلے دجال آئے گا پھر عیس اس علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے اور یا ماجوج اس وقت آئیں گے عیس اس علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے سارے سرم کا نزول تو ہوا نہیں کہتے یاجوج ہے۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور ہر اونچی جگہ سے پسلیں گے یعنی فلم اثر ہے تو دوڑیں گے لیکن اونچی جگہ سے آدمی اترتا ہے ایسے جیسے کہ آپ پھسل رہا ہو وقت را برواد الحق اور قریب ہو جائے گا قیامت کا وعدہ سچا فائضہ یا شاخ پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں کافروں کی کیسے پھٹی رہ جائیں گی وہ حادثے سے آدمی دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھو وہ ایسے نگاہ پھٹی کرتا ہے تاجم میں داحشت میں پھٹی رہیں گی نگاہیں کافریں کی یقولا مقدر ہے کہیں گے ہے ہماری بربادی تاکہ تھے ہم جو غفلت کے اس قیامت کی تیاری سے بلکہ تھے ہم بالکل ظالم ان ناکوم وعید مشرقین بے شکتوم اور جن کی پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے سب میں کا ایدھان ہے یہ بت ہے نا بت ان کو بھی کس میں ڈالا جائے گا مشرک بھی جہنم میں ان کے جو بت ہیں یہ بھی کہا میں اور جن کی پوجا کرتے ہیں بئیمانوں کی نیکوں کی کرتے ہیں بئیمانو کی پوجا کرتے ہیں جن بئیمانو کی پوجا کرتے ہیں شیطان کی کرتے ہیں وہ بھی کس میں ہو گئے لیکن جو نیک ہیں مثال تور علیہ السلام کی پوجا کی ازیر علیہ السلام کی پوجا کی یا آج کل کے بڑے بڑے بزرگ بڑھر گزرے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے دیکھو آ رہا ہے بے شک تم اور جن کی پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے نے جہنم کا تم واسطے اس کے داخل ہونے والے ہو گے لوکانا یہ سب وعید مشرقین ہے اگر ہوتے یہ واقعی معبود تو نہ داخل ہوتے جہنم میں اور سب کے سب ہمیشہ رہیں گے باستہ ان کے جہنم کے اندر ظفیر ہوگا ظفیر منا اور گدھے کی پہلی آواز ہنگاٹ بگاٹ چیخنا چلانا اور وہ اس کے اندر نہ سنیں گے دوسروں کی بات کو جب خود وہ فریادیں کریں گے چیخیں گے تو دوسروں کی بات کو سن سکیں گے نہیں سنیں گے دوسروں ان اللہ اضال شبو شب وہی ہے کہ مشرقین جیسے بتوں کو پوجتے ہیں نبیوں کو پوچھتے ہیں یا نہیں اور نبیوں ولیوں کو تو فرمایا وہ دور ہوں گے وہ نہیں دو دخ میں جائیں گے ان اللہ دین اضال شب بے شک جو لوگ کہ سب کا کر چکا واسطے ان کے ہماری طرف تے مرتبہ اچھا نبیوں ولی وہی لوگ اس دو سے کیا ہوں گے دور کیے جائیں گے اتنا دور ہوں گے کہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ بالکل آواز ہی نہیں سنیں گے وہ ہوم فی وہ اپنی خواہش والی چیزوں میں جی چاہی چیزوں میں وہ ہو ہوں گے گلمان محلات باغات اور وہ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے نہ غم میں ڈالے گی ان کو گھبراہٹ بڑی قیامت کی اور استقبال کریں گے ان کا کیا رشتے کیسے استقبال کریں گے یقولون الحوم ان کو کہیں گے یہ دن ہے تمہارا اللہ زی وہ جس کا تم کیا دیے جاتے تھے وعدہ فرشتے استقبال کریں گے خوشخبری دیں گے یومنتوی سما احوال قیامت پہلے بھی احوال قیامت چلے آ رہے تھے میرے محترم اللہ تعالی قیامت کے دن لپیٹیں گے اللہ تعالی کی کے دن لپیٹیں گے کس کو ہاں آسمان زمین کو لپیٹیں گے ایسے ایسے لپیٹیں گے ایسے لپیٹیں گے جیسے کہ وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے ہماری کتابیں تو یوں ہیں نا تو پٹواری یا دوسرے لوگوں کا رجسٹر کیا ہوتا ہے ایسے ایسے بڑا ہوتا ہے لمبا وہ لکھ لکھ کے پھر کیسے لپیٹتے ہیں ایسے ایسے لپیٹ کے دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ دیکھا ہے کہیں تو فرمایا کہ جیسا کہ وہ رجسٹر بڑا ہوتا ہے پٹواریوں کا جمع بندی ہوتی ہے اس کو لے کے لکھ کے ایسے لپیٹتے باندھ دیتے ہیں تو اسی طرح ہم آسمان زمین کو کیا کریں گے لپیٹیں گے اب آگے سمجھ جس دن کے لپیٹیں گے ادھر تو آسمان آئے زمین کے مطابقی بھی ہے وال یومل ہمارے سے مٹھی میں آ جائے گی جس دن لپیٹیں گے ہم آسمان کو یہ نفع اولہ کے وقت ہوگا وہ جب سب کے اوپر موت تاری کریں گے نفہ اولہ کے وقت لپیٹیں گے آسمان کو مس سے لپیٹے جانے رجسٹر کے اوپر مضامین کے سجل کا معنی کرو رجسٹر امام بامن الا اور کتب سے مراد لو مضامین مس لپیٹے جانے رجسٹر کے اوپر کس کے مضامین کے ایک معنی دوسرا معنی سنو کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے سجل کس کا نام ہے اور فرشتہ بھی جب آمال نامے ہمارے لکھتا ہے تو رجسٹر کو لپیٹتا ہے یا نہیں پھر معنی یوں ہوگا مس لپیٹ نے سجل فرشتے کے رجسٹروں کو پہلے کتب کا منکہ کیا تھا مضامین اب کتب کا منہ کیا کرو گے رجسٹر اور سجل کا من فرشتہ پہلے مانا کیا تھا خود دفتر جس سے لپیٹ نے سجل فرشتے کے اپنے کس کو دفتروں کو اور رجسٹروں کو کما بدانا جیسے ابتدا کی ہم نے پہلی پیدائش کی لوٹائیں گے اس کو یہ وادہ ہے ہمارے ذمے بے شک ہم کرنے والے اس کو ضرور والنا بشارت بشارت ہے اور فیصلہ خداوندی یقینی بات ہے کہ ہم نے لکھ دیا آسمانی کتابوں میں یہاں زبور سے مراد کیا ہے آسمانی کتابیں صرف زبور مراد نہیں لکھ دیا ہم نے آسمانی کتاب میں بعد ذکر بعد لوہ محفوظ سے یہ مضمون پہلے لوح محفوظ میں لکھا اس کے بعد آسمانی کتاب میں لکھا یہ کون سا مضمون ہے انل ارزا بیان مضمون بے شک زمین وارث ہوں گے بندے میرے نیک آپ سوال کریں گے قرآن تو کہتا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اب تو زمین پہ اکثر بدماشوں کی حکومت ہے وہ ہے یا نہیں تو کیسے وارث ہوئے ہم زمین سے مرا کو زمین جنت بیشت کی زمین اب آگے زمین یہ زمین بیشت انفی حضا ترغیب لال قرآن بے شک اس قرآن کے اندر البتہ کامل نصیحت ہے یا کامل مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں وہ مار سلنا کلّہ رحمت اللہ اچھا جی عموم بے ست خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کی عموم بے ست کا بیاہ کہ نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تو آپ کی بے ساز رسالت عام ہوئی یا نہیں پل ان مایوہ الیا دلیل باز آپ فرما دیجیے سوائے اسکنی وہی کی, کی جاتے تر میرے اس بات کی کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے پس کیا ہو تم فرما بردار بننے والے ماننے والے یہ کون سا استفام ہے تلبی کیا ہو تم ماننے والے ضرور مانو پن طو اگر پھر جائیں تو آپ کہہ دیں کہ آزن تو کم الوا خبردار کر چکا ہوں میں تم کو برابر سرابر توحید کے بارے میں اور انجام کے بارے میں وائن اجری اضال شبو وہ کہتے تھے عذاب عذاب لاؤ حضرت نے فرمایا نہیں جانتا میں آیا قریب ہے یا بعید ہے وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے ظاہری باتوں کو اور وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے خود بخود حساب کتاب لے گا وَإِنْ ادری حکمت آخیر عذاب اس کے معنی میں غور کرنا کہ عذاب کو موخر کیوں کیا گیا حکمت آخر عذاب وَإِنْ ادری اور نہیں جانتا میں کہ مل حکمت فی تاخیر العذاب واین ادری کے بعد کئی ہی برت معذوف ہے لکھ لو واین ادری مل حکمت فی تاخیر العذاب اور نہیں جانتا میں کہ کیا حکمت ہے بی تاخیر عذاب کے میں اس حکمت کو نہیں جانتا بی تعین کہ کیا حکمت تاخیر عذاب میں وہ اس لیے کہ دو احتمال ہو سکتے ہیں تاخیر عذاب میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی عذاب کو موخر اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں محلہ دے رہے ہیں کہ سدھر جاؤ کیا سدھر جاؤ نصیحت حاصل کر لو یا دوسری صورت یوں بھی بن سکتی ہے کہ تمہیں نصیحت کے لیے محلہ نہیں دے رہے اس لیے محلہ دے رہے ہیں کہ تم گنا زیادہ کر لو اور گرفت کیا ہو زیادہ ہو اب آگے سمجھ تو تاخیر عذاب کی حکمت کو بھی تعین میں نہیں جانتا کہ کیا حکمت ہے آیا محلت ہے تمہارے عذاب دینے کے لیے یا محلت ہے تمہیں قبول اسلام قبول کرنے کے لیے نصیحت دینے کے لیے اطاعت کے لیے, لیے وائن نادری اور نہیں جانتا میں کیا حکمت ہے تاخیر عذاب میں لال لاہو فتنا شاید کے تاخیر عذاب کیا ہو امتحان ہو واسطے تمہارے امتحان واسطے تمہارے کہ متنبے ہو کر ایمان لے آؤ یہ لکھ لو شاید کے تاخیر عذاب امتحان ہو واسطے تمہارے کہ متنبے ہو کر ایمان لے آؤ وہ متاون لاہین اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفا دینا ہو کیا ایک وقت تک استدراج ہو پھر عذاب دیا جائے تمہیں ساتھ کال رب کمبل حق دعا خاتم الانبیاء حضور کی دعا پہ خاتمہ ہو رہا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب فیصلہ کرو حق کا ہمارے درمیان اور کفا کے درمیان وہ رب و اور رب ہمارا تو مہربان ہے کہ مومنین کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار سے اللہ تعالیٰ اپنا انتقام لے گا رب ہمارا مہربان ہے تلا مدد کیا ہوا اوپر اس کے بیان کرتے ہو تمہیں کافرو باقی ذل کفل کے متعلق یہ بھی میں آج کر رہا تھا نا اختلاف آیا نبی تھے یا نبی نہیں تھے ذل قفل ان کے متعلق تفسیروں میں ایک واقعہ ہے کہ نبی گزرے ال یا نبی وہ پہلے پڑھ لی ہوئے الیاسا وہ نبی تھے جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں حضرت ال یاسا نے کہ میرے بعد دین کا کام سنبھالے انہوں نے قوم کو جمع کیا فرمایا میں خلیفہ بنا تو اس شخص کو جو روزانہ دن کو روزے رکھے رات کو کیا شبیداری کرے غصہ کسی پہ نہ کرے یہ کتنی شستے آ گئیں تین تو یہ کے فل کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں حالانکہ ذل کے فل لوگ عام آدمی سمجھتے تھے علیہ شاہ نے سوچا ابھی نہیں تو نہیں پھر دوسرے دن پھر بھی وہ کھڑا ہوا باقی سب کام ہو تیسرے دن بھی وہی کھڑا ہوا تو حضرت نے اس کا اپنے کیا بنا دیا خلیفہ بنا دیا اب شیطان نے سوچا تو مقام اس نے حاصل کر لیا ہے میں اس کو کسی طرح کے غصہ دلاؤں وہ غریب دوپہر کو سوچا تھا رات کو ساری رات جاگتا دن کو روزہ رکھتا سوتا کس بات رات کو ساری رات جاگتا دوپہر کو دو ڈھی گھنٹے اور دوپہر کو جب سونے لگا نا تو شیطان بوڑھے آدمی کے چکر میں گیا ٹھا ٹھا ٹھا وہ اٹھا ہے کیا ہے کہنے کا جی میں مظلوم ہوں ایسے مصیبت زدہ ہوں وہ اتنی کہانی لمبی چھیڑی کہ دو ڈھی گھنٹے ان کے کھا گیا سارے وہ نیند والے کہ قوم میرے اوپر مزال ڈھا گیا ہے میرے مکان زمین پہ قبضہ کر دیا حضرت بھی کل صبح کو میں بیٹھوں گا آ جانا تو کل صبح کو حضرت انتظار کی وہ نہ آیا تھا تو شیطان دوپہر کو جب سونے لگے پھر آ گیا ٹاپ شروع کر دی پھر جگا دیا آپ نے فرمایا وہ کیوں نہیں آیا میں تو انتظار کہ لگا جی میری قوم بدماش ہے وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ تجھے راضی کروں گا پھر جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے پھر چوڑ دیتے ہیں پھر تیسرے دن بھی ایسے کیا تیسرے دن حضرت نے پہرے دار بچھا دیے پر میں کسی کو اندر نہ آنے دو دروازے سے آپ سو گئے یہ شیطان جو ہے نا ان کو لوگوں نے روکا پھر ہے تو شیطان اڑ کے روشن دان سے اندر آ گیا وہ جن ہے نا اندر سے ہاتھ ٹھاپا شروع کر دی اگر پھر سمجھ گیا کہ شیطان ہے پر میں سیدھی بات بتا شیطان ہے تو یا نہیں چنگا میں شیتان ہوں اور تجھے باقی ور کے لیے آتا رہا کہ آپ کو غصہ آئے گا میری پٹائی کرو گے اور تمہارا آحج وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن تو اس کے اندر آئے گا تو اسے ضلع کی فیلائے صاحب زمانت کا جس طرح آحج کی ضمانت دی اس کے اوپر پورے اترے واحد الحمد للہ اللہ اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں در قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرتے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص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 www.shaheedislam.com